دو رکعت اور کامیابی اللہ تعالی سستی اور کم ہمتی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے وضو اور دو رکعت اگر کسی مسلمان کے اندر وضو اور دو رکعت کی سستی ختم ہو جائے تو وہ بہت کامیاب زندگی کامیاب موت اور کامیاب آخرت پا لیتا ہے اس نقطے پر غور کریں بہت سے راز سمجھ میں آ جائیں گے استخارہ کتنی بار ہر کام کے لیے صرف ایک بار استخارہ کافی ہوتا ہے اگر کوئی بڑا یا مشکل کام ہو اور معاملہ سلج نہ رہا ہو تو بار بار استخارہ کرنا چاہیے جس روایت میں سات بار استخارہ کا تذکرہ ہے وہ روایت بہت ضعیف ہے پھر ایک ماہ کیسے اگر استخارہ ایک بار کافی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملہ پر پورا ایک مہینہ استخارہ کیوں فرمایا جواب یہ ہے کہ مسنون استخارہ ایک ہی بار ہے مگر بعض معاملات بڑے اہم بڑے مشکل اور بڑے ہماگیر گیر ہوتے ہیں ان معاملات کا تعلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مفاد یا نقصان سے ہوتا ہے تو ایسے معاملات میں بار بار استخارہ کرنا اور ان کے بارے میں اللہ تعالی سے بار بار خیر اور رہنمائی مانگنا ایک فطری عمل ہے فرشتوں سے مشابہت کیسے حضرت شاہ وری اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو مسلمان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہو تو اس کے لیے سب سے کامیاب نسخہ کثرت استخارہ ہے فضول پیوند حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استخارہ کے بعد سونا اور خواب میں استخارہ کا جواب ڈھونڈنا یہ سب فضول پیوند ہیں سنت سے ثابت نہیں